أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی جبکہ تم انہیں ان کی مہر جب تم انہیں ان کے مہر دے دو نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو نہ کہ بدکاری کرنے والے نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپی آشنائی رکھنے والے اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقینا برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیہکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجو لکم الى الكعبین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 مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے چہرے اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ دھولو اور اپنے سروں کا مسا کر لو اور اپنے پاؤں تخنوں تک دھولو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تہم کر لو پس اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہ گیا ہو گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط مفقود ہے جب کہ بلاد مغرب یورپ وغیرہ میں آج کل مشینی ذبح ہی کا طریقہ ہے پھر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاک دامنی کی قید ہے جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے دوسرے اس کے بعد فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل برباد ہو گئے اس سے یہ تمبی مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کا ضیاع کا اندیشہ ہو تو بہت ہی خسارے کا سودا ہوگا نیز آج کل اہل کتاب کی عورتیں سے نکاح عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں نیز آج اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں محتاج وضاحت نہیں درآں حال یہ کہ ایمان کو بچانا فرض ہے ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا لہٰذا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح تب جائز ہوگا جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں پاک دامنی اور ایمان کا ضائع نہ ہونا پھر منہ منہ دھو یعنی ایک ایک دو دو یا تین تین مرتبہ دونوں ہتھیلیاں دھونے کلی کرنے ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا جائے پھر مسا پورے سر کا کیا جائے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گدی تک لے جائے پھر وہاں سے آگے کو لائے جہاں سے شروع کیا تھا اسی کے ساتھ کانوں کا مسا کر لے اگر سر پر پگڑی یا امامہ ہو تو حدیث کے روح سے موزوں کی طرح اس کے اوپر بھی مسا جائز ہے بحوال سنن ابی داود حدیث نمبر 146 علاوہ ازیں ایک مرتبہ ہی اس طرح مسح کر لینا کافی ہے امام شوکانی کے نزدیک سر کے کچھ حصے کا مسح کر لینا بھی کافی ہے لیکن امام ابن کثیر نے اسے غیر صحیح قرار دیا ہے بہوالِ ابن کثیر تاہم سر کے اگلے حصے ناصیہ پر مسح اور باقی سر پر پگڑی ہو تو پگڑی پر مسح بھی درست ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو سو میں ہے پھر ارجلا کا عطف وجو حکم پر ہے یعنی اپنے پیرن ٹخنوں تک دھو اور اگر موزیں یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں بشر تے کہ وضو کی حالت میں پہنی ہوں تو حدیث کی روح سے پیر دھونے کے بجائے پیر دھونے کی بجائے موزوں جرابوں پر مسا بھی جائز ہے ملحوضہ اگر پہلے سے باوضو ہو تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں تاہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے نمبر دو وضو سے پہلے نیت فرض ہے نمبر تین وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی بھی ضروری ہے نمبر چار داڑھی کا خیال کیا جائے نمبر پانچ اعضاء کو ترتیب وار دھویا جائے نمبر چھ ان کے درمیان وقفہ نہ کیا جائے یعنی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کے دھونے میں دیر نہ کی جائے بلکہ سب آزاد تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے دھوئے جائیں نمبر سات آزائے وضو میں سے کسی بھی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے ورنہ وضو نہیں ہوگا نمبر آٹھ کوئی عضو بھی تین مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے ایسا کرنا خلاف سنت ہے بحوالِ تفسیر ابن کثیر و فتح القدیر و عیسر پھر جنابت سے مراد وہ حالتیں ناپاکی ہے جو احتلام یا ہم بستری کرنے کے کرنے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے اور اسی حکم میں حیض اور نفاس بھی داخل ہے جب حیض یا جب حیض یا کا خون بند ہو جائے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تہارت یعنی غسل ضروری ہے البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے بحوال فتح القدیر و عیسر التفاثیر پھر اس کی مختصر تشریح اور تیمم کا طریقہ سورہ نساء کی آیت نمبر تریالیس میں گزر چکا ہے صحیح بخاری میں اس کی شان نظول کی بابت آتا ہے کہ ایک سفر میں بیداء کے مقام پر حضرت عائشہ رضی العنع کا ہار گم ہو گیا جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب ہی نہ ہوا اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہیں ہوا اسی موقع پر اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے حضرت اسید ابن خدے رضی اللہ عنہ نے آیت سن کر کہا کہ اے آلے ابی بکر تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے تم لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو برکت ہو بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4607 پھر اس لیے تیمم کی اجازت مرحمت فرما دی ہے پھر اس لیے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغیب ہے مصنون دعاؤں کی کتاب حسن المسلم وغیرہ سے یہ دعا یاد کر لی جائے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو یہی بات تقوا کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے وعد اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور, اور بہت بڑا اجر ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف پہلے جملے کی تشریح سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اور دوسرے جملے کی سورہ معاہدہ کے آغاز میں گزر چکی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو حدیث میں آتا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا کہ اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی چنانچہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح کا عطیہ دیا ہے انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو اور فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 2587 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1623 اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف نہایت ضروری ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دو ذخی ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا اور اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں اسروسن عشرقیب وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وَقال الله إني معكمُ لإن أأَقامتُم الصَّلاةَ وَآتيتُ مُزَّكَاتَ وَآماتُم بِرسُلي وَعَزرتُمُهُمْ وَقرَدم الله ققدًا حسَسَنًا لُكَِّرعَنْكمُم سَّئاتِكمُْ وَلاأُدُ فِيلََُّم جََّاتِ تَجرمِ تحتهَا الأأَنهار وَلاأُدُ فكُم جََّاتِ تجرمِهَا تحتِهاَا الأنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بعد ذلك منِنكُم فمن بعد ذلك منكم فقد ضل سواء اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے بارہ سردار مقرر کیے تھے اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں, برائیاں دور کروں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ چنانچہ ان, ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا وہ کلمات کو ان کے موقع و محل سے بدل ڈالتے ہیں اور جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا اور آپ کو ان میں سے دوسروں کی خیانت کی اطلاع ملتی رہتی ہے ان میں سے سوائے چند افراد کے چنانچے آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس کی شان نظول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں مثلاً اس اعرابی کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما تھے تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی اس عربی نے تلوار پکڑ پکڑ کر آپ پر سونت لی اور کہنے لگا اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے بتلایا آپ نے بلا تم فرمایا اللہ اللہ بچائے گا یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی بھاوال صحیح البخاری حدیث نمبر دو نو سو دس دو بعض کہتے ہیں کہ کاپ بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف جب کہ آپ وہاں تشریف فرما تھے دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے جو دو عامری شخص قتل ہو گئے تھے ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نظیر سے حسب معاہدہ جو تعاون لینا تھا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعۂ وحی مطلع فرما دیا ممکن ہے کہ ان سارے ہی واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی نازل ہوئی ہو کیونکہ ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب عوامل ہو سکتے ہیں بحوال تفسیر ابن کثیر و عیصر التفاثیر و فتح القدیر پھر جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہ عہد اور میثاق پورا کرنے کی تاکید کی جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لیا اور انہیں قیام حق اور شہادت عدل کا حکم دیا اور انہیں وہ انعامات یاد کرائے جو ان پر ظاہراً و باطلاً ہوئے اور بالخصوص یہ بات کہ انہیں حق و ثواب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو اب اس مقام پر اس عہد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور جس میں وہ ناکام رہے یہ گو یہ گویا بالواسطہ مسلمانوں کو تمبیر ہے کہ تم بھی کہیں بنی اسرائیل کی طرح عہد ومیساک کو پامال کرنا شروع نہ کر دینا پھر یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبرا جب سے قتال کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بارہ قبیلوں پر بارہ نقیب مقرر فرما دیے تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار بھیڑ کریں تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار بھی کریں ان کی قیادت و رہنمائی بھی کریں اور دیگر معاملات کا انتظام بھی کریں پھر یعنی اتنے انتظامات اور عہد مواعید کے باوجود بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی جس کی بنا پر وہ لانت الہی کے مورد بنے اس لانت کے دنیاوی نتائج یہ سامنے آئے کہ ایک ان کے دل سخت کر دیے گئے جس سے ان کے دل پر اثر پذیری سے محروم ہو گئے اور انبیاء کے واضح نصیحت ان کے لیے بیکار ہو گئے یہ کہ وہ کلیماتِ الہی میں تحریف کرنے لگ گئے یہ تحریف لفظی اور معنوی دونوں طرح کی ہوتی تھی جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی عقل و فہم میں کجی آ گئی ہے اور ان کی جسارتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی آیتوں تک میں تصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں بدقسمت بدقسمتی سے اس قساوت قلبی اور کلمات الہی میں تحریف سے امت محمدیہ کے افراد بھی محفوظ نہیں رہے مسلمان کہلانے والے عوام ہی نہیں خواص بھی جو ہی نہیں علماء بھی ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ واضح نصیحت اور احکام الہی کی یاد دہانی ان کے لیے بیکار ہے وہ سن کر ان سے ذرا اثر قبول نہیں کرتے اور جن غفلتوں اور کوتاہیوں کا وہ شکار ہیں ان سے طائب نہیں ہوتے اسی طرح اپنی بدعات خود ساختہ مذلومات اور اپنی فکری تعویل کے اس بات کے لیے کلام الہی میں تحریف کرنے میں بھی کوئی اندیشہ محسوس نہیں پھر یہ تیسرا نتیجہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی پر عمل کرنے میں انہیں کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں رہی بلکہ بے عملی اور بد عملی ان کا شعار بن گئی اور وہ پستی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل سلیم رہے نہ ان کی فطرت مستقیم رہی نہ ان کی فطرت مستقیم پھر یعنی غدر خیانت اور مکر ان کے کردار کا جز بن گیا ہے جس کے نمونے ہر وقت آپ کے سامنے آتے رہیں گے پھر یہ چند افراد وہی ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی تعداد دس سے بھی کم تھی پھر افو درگزر کا یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی بعد میں اس کی جگہ حکم دیا گیا قاتل لا ولا الاخر ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بعض کے نزدیک عفو و درگزر کا یہ حکم منسوخ نہیں ہے یہ بجائے خود ایک اہم حکم ہے حالات و واقعات کے مطابق اسے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لئے قتال کا حکم ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوحَ الظَّمِّ مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّئْهُمُ الله بما كَانُوا يَصْنَعُونَ اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں ان سے ہم نے اہد لیا تھا پھر جس چیز کی انہیں تاقید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا اور وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ جلد انہیں اس سے آگاہ کرے گا اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا تھا وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف نسورا نصرانی کی جمع ہے جو نسران یا ناصرہ بستی کی طرف نسبت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے یہ بھی یہود کی طرح اہل کتاب میں یہ بھی یہود کے طرح اہل کتاب ہیں ان سے بھی اللہ نے عہد لیا لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی اس کے نتیجے میں ان کے دل بھی اثر پذیری سے خالی اور ان کے کردار کھوکھلے ہو گئے پھر یہ عہد الٰہی سے انحراف اور بے عملی کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت و رکھتے اور ایک دوسرے کی تخفیر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مابد میں عبادت نہیں کرتے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے جن کے درمیان شدید اختلافات اور نفرت و کی دیواریں حائل ہیں یعنی انہوں نے تورات انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں انہیں تشت ازبام کیا اور جن کی اور جن کو وہ چھپاتے تھے ظاہر کیا جیسے سزائے رجم جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے پھر نور مطلب روشنی اور کتاب مبین مطلب واضح کرنے والی کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہے ان کے درمیان واو برائے مغیرت مصداق نہیں مغیرت مانی کے لیے ہے اور یہ عطف تفسیری ہے جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے یہ دی بہ لو کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے اگر نور اور کتاب یہ دو الگ الگ چیزیں ہوئیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی دی بہم اللہ ہوتے یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے قرآن کریم کی اس نص سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہی چیز یعنی قرآن کریم ہے یہ نہیں ہے کہ نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہے جیسا کہ وہ اہل بدت باور کراتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نور من نور اللہ کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے اور آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں اسی طرح اس خانہ ساز عقیدہ کی اس بات خانہ ساز عقیدے کے اس بات کے لیے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی حالانکہ یہ حدیث حدیث کے کسی بھی مستند مجموعے میں موجود نہیں ہے علاوہ ازیں یہ اس صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا انََ المقلم یہ روایت جامع ترمیمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچپن اور سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار ساتسو میں ہے محدث البانی لکھتے ہیں فلحدیث و صحیح البلاََ بن وہ الدلۃ الحرۃۃََََََََََ الحدیث المشہور اولمخل قلور نبی قیا جابر و بہوالِ تعلیقات المشکا پہلی جلد چونتیس نمبر صفحہ مشہور زبان زد حدیث جابر مشہور زبان زد حدیث جابر کے اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا باطل ہے کیونکہ صحیح حدیث میں سب سے پہلے قلم پیدا کرنے کا ذکر ہے خلاصہ ترجمہ